اگلی غلط فہمی ہے کہ جو جہاد کی جماعت ہے جو لوگ آج جہاد کر رہے ہیں یہ وہی فرقہ ناجیہ ہے جو حق پر ہے جو واہر ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک ایسا فرقہ ایسا گروہ ہوگا جو حق پر ہوگا فاہر ہوگا اسے کوئی دبا نہیں سکے گا اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپا ایفل منصورہ کامیاب یہ یہ تو ہی جو جہاد کر رہے ہیں یہ ہم لوگ ہیں کے جواب میں یہ حدیث صحیح ہے کوئی شک نہیں ہے صحیح حدیث ہے صحیح روایت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا فرمان ہے اس کو بھی سن لیں اور دونوں کو آمنے سامنے رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی مشہور روایت میں صدر حضیف النہوں کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں دعل فرق كلها ولو غصن کہ سارے کے سارے فرقے چھوڑ دینا جب کوئی امام نہ ہو آخر حدیث کے آخر ہیں تو سارے فرقے چھوڑ دینا اگرچہ تم ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر مضبوطی سے تھامے رکھو نہیں بیٹھے رہنا تو جو فرقے جس فرقے کی آپ بات کرتے ہو نا کہ ہم ہیں وہ فرقہ تو ہمیں بتائیں اس فرقے کا امام کون ہے اور کس کی ہاتھ میں جھنڈا ہے جہاد کا آج اگر نہیں ہے تو پھر ہریش میں واضح الفاظ ہیں جب یہ افراتفری ہو نا اس طریقے سے بغیر امام کی بات ہو رہی ہو بغیر کسی چیز کے تو اس وقت درخت پر سوار ہو جانا خاموشی سے بیٹھے رہنا فطر میں شامل ہو کیونکہ یہ فتنہ ہے اور یہ جہاد نہیں ہے دوسری بات یہ ہے حدیث کے لفظ ہیں کہ واہرین ہیں واہر کہتے ہیں چھپے ہوئے کوئی واضح اور نمایاں کو واضح اور نمایاں سامنے ہو اور آپ لوگ کہاں پہ ہو پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں جو پہاڑ میں چھپا ہو وہ کبھی واہر اسے واہر نہیں کہا جاتا تیسری بات اسے حدیث میں وہ کامیاب گروہ ہے اسے نصرت اللہ تعالی عطا کر رہا ہے یعنی وہ نصرت کے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں جا رہے ہیں کامیابی کے ساتھ وہ گروہ آج بھی کامیاب ہے اور آپ کی کامیابی کہاں ہے ستر سال تو مغلوبی جا رہے ہیں ستر سال ہو گئے جس کو آپ جہاد سمجھ رہے ہوئے کر رہے ہو چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو یا عراق میں جت عراق کا تو ابھی مسئلہ ہوا ہے لیکن فلسطین کا مسئلہ دیکھ کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں ستر سال گزر گئے اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کامیاب کیا کس چیز سے دوسرا تا فرمائی کس چیز سے توحید و سنت سے اس کی نسرت اس کی پہچان اس گروہ کی پہچان توحید و سنت ہے اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کمیا عطا فرمائی تو یاد رکھیں یہ وہ گروہ نہیں جسے آپ کو شاید خوش فہمی ہوئی ہے یہ وہ گروہ نہیں جس کے پتال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گروہ وہ ہے جو ظاہر ہے سب جانتے ہیں جسے جو حق کی دعوت کے ساتھ حق کی بات کرتے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج کے دور تک موجود ہیں جو کسی سے چھپے نہیں ہیں ہمیشہ ظاہر رہے ہیں اور ہمیشہ امت ان کی محتاج رہی ہے یاد رکھیں پوری امت ہے